شحمن و رحمہ الرحمۃ اللہ وحمۃ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح صاحب شاہ باقی تم سمی برادر خان صاحب کو شہم سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں صدارت نمبر تین سو چھبیس ابلک ہے اور یہ تین سو چھبیس شروع سے لے کر ابھی تک کے کی تعداد ہے چوبیس جو ہے جو کہ تحجید کے بعد پڑھی جاتی ہے صبح کے نماز سے پہلے یہ مبارک دعا کی درخت نمبر چونتیسواں ہیں تھرٹی فور ہے اور اس میں جو دعا صبح کے جو ہے پانچ پیراگراف کا ترجمہ آپ لوگوں کو ہو گیا ان پانچ اللہ ہم. ابھی یہ چھٹا اللہ عمہ ہے اس میں نے پیراگراف نمبر چھ سے تابع کیا ہے چھٹا اللہ ہم. تو یہ آج کے درخت جو ہے اس دعا کے سلسلے میں چھٹا دعا اللہ ہیں یہ دعا یہ ہے مجموعۃ پری پیرگا اللہ بس اللہ علّہ ہین و مہدین غیر ولا مزالین ہر بل ادائق و سلمق نحب و بحب کا ناسا و نَب اداوت من خالف من خلق تو یہ دعائ مبارک ہے چوتھی چھٹی جو ہے اللّہ ہاں اس میں چھوٹی اللّہ میں پہلی دعا یہ ہے اللّہ اللہ عدین المح الدین غیرضوالین ولا مذلین یہاں تک کو میں نے پہلی دعا سے تعبیر کیا ہے پہلی دعا ہاں جی اس کے میں جو اللہم اس کے دعا جی کر رہا ہوں پہلے اللّہ اللہ عدین المح الدین غیر رضوالین ولہ مذین کے تو لغاج اللہ اے اللہ پرور لکھا رہا ہے ہاں جی اللّہ جالنہ ایجالن جول جال یا جلسِ فی ال عمر حاضر کا شگا واحد مذکر ہیں اور نا جو ہے اس میں ضمیر منصوب محفول بھی ہے ایجال کا تو جال یا جلو جالن کا معنی جو ہے بنانا پیدا کرنا اچھا صفت تبدیل کرنا رکھنا ڈالنا گمان کرنا مقرر کرنا قرار دینا یہ سارے معنی کیا ہیں تو یہاں پر اب ہوگا اللہ مج یعنی ترجمہ ہوگا اے اللہ اے پروردگار تو ہمیں قرار دے تو ہمیں بنا دے یہ دو ترجمہ زیادہ یہاں پر مناسب ہے ہاں جی یہاں پر جو ہے بنانا قرار دینا یہ تو معنی مقرر سے قرار دینا خود قرار دینا بھی ہے یہ دو معنی باقی معنی میں سے زیادہ مناسب ہے تو اللّہ اجعلنا یعنی اے اللہ اے پروردگار تو ہمیں قرار دے تو ہمیں بنا دے اب کیا قرار دے کیا بنا دے آگے آ رہے ہیں ہین ہا, ہا دین جو یہ سب پھل کے سکھائے جامع سالم حالت نصب میں یعنی یہ پھیلے ہدایہ دِ ہدایتن حدن و ہدین و ہدیت یہ سارے اس فیل کے مصدر ہیں ہدایہ یہ ہدی کے ہیں اسی سے را اس معنی ہے رہنمائی کرنا سیدھے راستے پہ چلنا سیدھا اچھا راستہ دکھانا رہبری کرنا اور قیادت کرنا یہ سارے معنی لکھا ہے حادین کا ہاں جی ہدا یہ اس کے معنیٰ فیلی کا جو مزدری معنی کیا تو یہ سارے معنی ہے اور بولتے ہیں ہدا ہو یعنی کسی کو سیدھے راستے پر لے جانا وغیرہ یہ المنچت نامل غت جو مشہور وغط ہے اس میں یہ سارے معنی کیا ہے ہدایت کا جو ہے اب اسی سے ہدا یادی کے معنی یہ فعل ہے فعل ماضی مظاہرے ہدایت المنظر ہے تو یہ معنی مظہر کے لحاظ سے رہنمائی کرنا سیدھے راستے پر لے جانا سیدھا راستہ دکھانا راہ بری کرنا قیادت کرنا اور ہدا ہوں کے میں نے کسی کو سیدھے راستے سے پر لے جانا مانا کیا اب حادین اسی سے ہیں حادین کا معنی کیا ہے یہ صرف فائل کا سقا ہے اور جمع مذکر حاضر کا سگا ہے جمع مذکر سالم کا سکا ہے, ہے جمع مذکر سالم کا اور یہ حالت نصبی میں ہے چونکہ مفقول ہے ہاں جی؟ تو حادین یعنی ہدایت کرنے والا اس وال کے سگا لہٰذا ہدایت کرنے والا یہ معنی ہے رہنمائی کرنے والا ہادین سے جمع ہادین کے معنی ہدایت کرنے والا رہنمائی کرنے والا سیدھا راستہ دکھانے والا سیدھے راستے پر لے جانے والا یہ سارے جو ہیں ہدایت ہادین کے معنی، یعنی حادی کے معنیٰ ہدایت کرنے والا کسی اور کو یعنی خود ہاں کسی اور کو رہنمائی کرنے والا کسی اور کو سیدھے راستے پر ہنجے سیدھا راستہ دکھانے والا شور کو سیدھے راسے پر لے جانے والے ہی ہیں ہادی تمام امبیا علیہ السلام ہادیہِ برحق ہیں اللہ کی طرف سے اعم ہداء الادٰ برحق ہے اولیاء امت محمد ہادیہ برحق ہے علماء اکرام حاطف علمائے اور الحادیہ برحق ہے اللہ کی طرف سے تو لیکن سب سے اللہ نے جو ڈائریکٹ جن کو ہدایت کے رہن صرف کیا وہ امبیا علیہ السلام میں اعیمِ اہبیت جو ہے وہ بھی خدا کی طرف سے لیکن پیامرکی جانشین کی حیثیت سے باقی اولیاء جو ہے وہ انبیاء اور امہ علیہ السلام نے جو تعلیمات امت تک پہنچایا ہاں ائیمہ علیہ السلام بھی محافظ ہیں انبیاء علیہ السلام کے رسول اللہ کی تعلیمات کا تو علماء بھی جو ہیں جو, جو وہ صرف بیان کرنے والے جو انبیاء کے تعلیمات جیسے تعلیمات میں انہوں نے سیکھا ہے اسی کے روشنی میں آگے دین حقے تبلیغ اور تو حدین کے معنی ہو گیا ہدایت کرنے والا تو معنی کیا وہ اللہ مج اللہ یعنی اے اللہ تو ہمیں قرار دے ہدایت کرنے والا اے اللہ تو ہمیں قرار دے رہنمائی کرنے والا سیدھا راستہ دکھانے والا سیدھے راستے پر لے جانے والا یہ معنی بن گا yeah. پھر وہ مہدین مہدین دین جو ہے یہ مہدین کی جمع ہے مذکر سالم ہے حالت نسبی میں کیونکہ یہ جو ہے حادین اور مہدین دونوں محفول اجلنا تو مہدین جو ہے اس میں اصمول محفول کیسے گا اس میں صرفی تعلیل تعلیم اور ہو کہ مرمی یون کا قاعدہ بولتے ہیں علماء کو بتائیں وہ جاری ہو کہ مہدین ہوا ہے وہ زیادہ جزیات میں صرف نہیں جو گا علماء طلبہ ہو جائیں یہ ماہدی ان کا معنیٰ جو ہے جب قانون صرفی جب بھی وا اور یا ایک اکرمے میں جمع ہو اور پہلا شاکن ہو تو وا اور یا میں بدل جاتی ہیں تو مہدی محدین پھر یا, یا پھر قانون ادغام کی تاز یا کو یا میں ادغام کے دے یا پہ تہجی دے دیا ایک یا کر دیا تو مہد یون ہوتی ہے پھر یا عربی صرفی قانون یا خود پہلے زیر چاہتے ہیں یا کا مناسب حرکت زیر ہے اس لیے زیر دیتے پھر ماہدین ہو جاتی ہے ہاں اس میں صرفی تعلیل کافی ہوا ہے تو مہدین وہی ہدایہ ہدی کے مادے سے ہے ہدایت کرنا ہا دین ہدایت دینے والا اب مہدین دین کا کیا معنی ہے ہاں جی تو مہدین کا معنی جو ہے ہدایت یافتہ یا اس کا مانیہ وہ جس کو ہدایت ہو گئی محفول ہدایت یافتہ ہدایت پایا ہوشاد چیزے راستے پر چلا ہو شاد یہ سر معنی ہیں جس کو ہدایت مل گئی اللہ تُ سے تو ہادین تو, تو اس دعا تو فرمانے کیا بنے گا اللہ مجل نہ و مہادین اے اللہ تو ہمیں قرار دے اج تو کرا دے نہ ہمیں ہادینہ ہدایت کرنے والا رہنمائی کرنے والا سیدھا راستہ دکھانے والا سیدھے راستے پر لے جانے والا قرار دے وہ مہدی نہ صرف دوسروں کو راہنمائی کر کے خود گمرانا اور ہدایت یافتہ بھی قرار دے اللہ نے ہدایت پایا ہوا شخص ہدایت یافتہ راستے پر اللہ کے راستے پر چلا ہوا شخص تو یہ سلمانی معنی مہدی جین کہ وہ لوگ جن کو ہدایت مل گئی اللہ کی طرف سے ہدایت پا گیا ہاں جی تو ان کو بولتے ہیں مہدی مہدی یعنی جہد یافتہ لوگ ہدایت میلا وہ لوگ جو لوگ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو مہدی بولتے ہیں چونکہ دوسروں کو ہدایت دینے کافی نینجات کے لیے خود بھی ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے تاکہ خود اہداف دینے والا بھی ہو اور ہدایت یافتہ بھی ہے تو پھر اس بندے کے لیے فائدہ ہے لہذا دعا کریں اللہ آج اللہ عج اللہ کرا دو ہادینا ہدایت کرنے والا رہنمائی کرنے والا سیدھا راستہ دکھانے والا اور مہدینا اور وہ لوگ بھی قرار دے دو جو ہدایت یافتہ ان میں سے ہمیں قرار دے جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پایا ہوا شاہ سیدھے راستے پر چلا ہوا شاہ سامیں قرار دے وہ مہدین یعنی اللہ ہمیں سیدھے راستہ جن کو تو نے دکھایا ہے اور سیدھے راستے پر جو لوگ تو نے دیکھا کہ چلا ہے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے قرار دے تو مان جیوائے اللہ تو ہمیں کرا دے ہدایت دینے والا رہنمائی کرنے والا اور ہدایت یافتہ ہدایت پایا ہوا شاخ کرا دے غیرین ولا مزلین ہاں جی لیکن ان دو چیزوں سے پڑھنا ہمارے ہیں اللہ ہمیں جہداد کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے غیر رضوالین والا مزلین ہاں جی غیر کے معنی نہ کی غیر اردو میں بھی تجمہ کرتے ہیں غیر تو غیرین میں غیر نہ کی کے معنی میں ہے اور خد غیر کے معنی میں زالین جو ہے یہ زالن کا جمع مذکر سالم ہے غلط جرم ہے ہاں جی تو زالین جو ہے کیونکہ یہ جو ہے غیر کا مضافل ہے اور اس میں فعال کے سکا ہاں جی زالن اسفیل ضال اللہ یزیل ظلالن و ضلال ہاں جی تو اس لفظ کے اعتبار سے جو ہے کے معنی گمراہ ہونا اس کے معنی یہ ہے گمراہ ہونا راستہ بولنا پھٹکنا بٹکنا راستے سے ضائع ہونا گم ہونا یہ سارے معنی اس کا لکھا ہے زال کے معنی ہاں جی زال کے معنی جو ہے وہ شاذ جو ہاں جی ذال کے معنی گمراہ ہونا راستہ بولنا اور بھٹکا بھٹکا بھٹکنا ضائع ہونا گم ہونا یہ سارے جو ہے ظال ان کا معنی ہے تو یہ تو ظال اس کے معنی پھیلی ہیں ضلع سے معنی پھیلی اب ظالم جو ہے معنی اسمی بھی آ رہا ہے تو اس کے معنی بے رہے ہیں ضع اللہ عرب بولتا ہے جو ضال السایو یعنی کوشش بیکار ہونا ضع سایو کے معنیٰ کہتے ہیں عرب بولتے ہیں کوشش بیکار ہونا یہ معنی بھی کہتے ہیں اور زلال کے معنیٰ کیا ہیں ضلال کے معنی توکا یہ والا ظلال کی معنی گمراہی دھوکھے کے معنی میں اب ظال آ گیا اسے زلال سے مشت کے معنی گمراہ راستے سے بھٹکا ہوا شخص وہ شاید جو ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا گمراہ ہو گیا ہاں جی گمراہ کے ظلال کی معنی گمراہ راستے سے بھٹکا ہوا شخص ضائع شدہ شخص گم ہونے والا شخص یہ سارے معنی کہ ہاں جی یہ محرت کیسے گا زالین گمراہ ہونے والے جمع کیسے گا ہمیں یعنی گمراہ ہونے والوں میں سے قرار نہ دے اور بٹ بھٹکے ہوئے بٹکے ہوئے لوگ یعنی خود گمراہ ہونے والا آپ نے کیا نہیں خود گمراہ ہو گیا تو اس کو ظالین بولتے ہیں خود گمراہ ہونے والا وہ شخص جو خود گمراہ ہوا ہو اور سیدھے راستے سے بٹک بھٹکا ہوا ہو تو اس کو بلتے ہیں زالین یعنی اور مزلین ولا مزل ولا ع اور نہ ہی مض جو ہے آج فعیل ہے اضل اللہ یوزی الضلاء اس کے بولتے ہیں سرفی صرح باب افعال بولتے ہیں اس کا اسم مضمفعلق سغاء ہے جمع جامع سالم سے ہے اس کے جمع کو جامع القہ سالم دیتے ہیں اور فعال سغاء مضالدین اور عرب بولتے ہیں اچھا اضلع یوز یہ معنی فعلی کے لحاظ سے اضل الل فيل ماضى ہے اب يوز المظار اضلاع مظہر اس معنی کے لحاظ سے گمراہ کرنا ہاں جی گمراہ کرنا راستے سے کسی کو بٹکانا یہ معنی ہے عظل اعظلم معنی پھیلے کسی کو گمراہ کرنا ہاں جی کسی کو راستے سے بٹکانا نکال دینا اور کر دینا تو مز جو اس باب افال کا اسم فعل کے سگا ہے تو جمع ہے مانا کیا گمراہ کرنے والا مضلین راستے سے ہٹانے والا یہ سب راستے سے ہٹانے والا گمراہ کرنے والا مجلین کا معنی حق سے ہٹانے والا یہ سارے معنی جو ہے مجلین کا معنی ہے ہاں جی کے یہ سارے معنی تو معنی کیا ہوا اس دعا کا جو ہے معنیٰ یہ ہو گیا اللہ اللہ تو ہمیں قرار دے حادینہ ہدایت کرنے والا ہدایت کرنے والا دوسروں کو سیدھے راستے پر رہنمائی کرنے والا سیدھا راستہ دکھانے والا مہدین وہ لو جو خود ہدایت یافتہ اور ہمیں ہدایت دینے والا بھی اور حداد یافتہ بھی قرار دیں غیر ظالین نہ کہ جو ہے ہمیں ہاں جی دوسروں کو نہ کہ زالین غالین نہ کہ گمراہ لوگوں میں سے وہ شاید جو جس کا جو راستہ بھٹک چکا ہے حق کے راستے سے نکل چکا ہاں اس کو زوال بولتے ہیں گمراہ ہونا تو غیر ظالین نہ کہ جو ہے ہم جو ہیں ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہو چکے ہیں ہاں جی راستے سے بھٹک چکے ہیں ان لوگوں میں شامل کرانا دے ولا مزلین اور نہ ہی خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ایسا بھی نہ ہو ہاں جی اللہ سے یہ دعا کریں اے اللہ میں ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ قرار دیں اور خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا نہ بنا دے اس دعا کا یہ ترجمہ ہے یہ تجربہ نو لکھے پرور دکھارا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا سیدھے راستے کی جانب ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے اللہ مجلّہ حدین و محدین کے تجمہ اور غیر زالین مضام الحدین کے تجمہ خود کو گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا نہ بنا دے ہاں خود کو گمراہ زوال خود گمراہ مجل دوسروں کو گمراہ کرنے والا اے اللہ ان لوگوں میں سے کرنا نہ دے جو خود گمراہ ہو دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہو یہ سب سے بڑی آفت ہے بہلا کل خیامت میں جو انسان گمراہ انسان کو پکارے گا ان کو لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ میدان نہ میں اور پوچھے گا تم کیوں گمراہ تم نے تم نے دوسروں کو کیوں گمراہ کیا ہاں جی خوب جو گمراہ تھے دوسروں کو کیوں گمراہ کیا تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا یا دوسرا تجمہ یہ خود کو گمراہ شدہ اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا غیر زوالین اور ولا مجھے اور دوسروں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے والا نہ بنا دے تو یہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں ہاں جی اور باقی اس کی جو ہیں میرے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو بالکل سچے دل سے خلوص دل کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے اور اللہ سے ماننے کی توفیق دے دے ماننے کی کیفیت میں باقی اس دعا کی تھوڑی سی توضیح ہے وہ انشاءاللہ اللہ لوگوں کو کل کے دھرس میں بتا دوں گا